اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا شریف العین اول کہ ہم قربانی کے جانور کا کان اور آنکھ یہ خوب اچھی طرح سے دیکھیں آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھے خریدیں مقصد کے ان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے نہ آنکھ میں نہ کان میں تو تھوڑا یا زیادہ کٹا ہوا کان اور آنکھ اس میں کانا پانا یہ قربانی کے لیے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا ہاتھ سے چار ملوں کا اشارہ کر کے دکھایا اور کمایا وہ انا میری اب افارو من عنا میری میری انگلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُنگلیاں سے گاہ ہیں کم ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس طرح کیا اور فرمایا اربع لا اربا لات آیا چار قسم کے جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں قربانی میں نہیں لگتے سب سے پہلے فرمایا الرا بلکہ ایسا جانور جس کا مہنگا پن واضح ہو ویب نارا ہوا ایسا بیمار جس کا بیمار پن جس کی بیماری وہ واضح ہو و لڑ جا وہ اور لگڑا جانور کے جس کا لگڑا پن ظاہر ہو وسی الجیدہ تم سی اور ایسی لاغر اور بے بار بکری جانور جس کی ہڈیوں میں ہی نہ ہو یہ صحیح حدیث ہے ہر عم کے ساتھ لفظ بولا ہے بہیے کہ یہ علم واضح ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ علم بالکل معمولی ہو بالکل تھوڑا وسلم جانور لگڑا ہے لیکن دیکھنے سے پہلی نظر میں اس کا لنگڑا پن محسوس نہیں ہوتا غور کر کے اس کو چلتے ہوئے کو دیکھے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ لنگڑا ہے تو ایسا لنگڑا پن پر قربانی میں عید نہیں ہے جانور پر قربانی پہ لگ جائے گا زیادہ الحاظ ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن واضح ہو ایسے ہی انتہائی کمزور جانور لاگر بوڑا جانور جس کی ہڈیوں کی ویس ختم ہو جائے ایسا جانور بھی قربانی پہ نہیں لگتا اسی طرح بیمار, تھوڑا بہت بیمار ہے اس کی جس کی بیماری واضح ہوگی وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا اسی طرح سیگن علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جاپنی ہے کہ نبی تعلیم صلی اللہ علیہ کہ ہم کٹے کان کٹے جانور کی قربانی کریں سیز کٹا یا قربان ہو جائے تبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرم اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے سیب کی نیچے والی جو گلی ہوتی ہے وہ ہڈی ٹوٹ جائے اوپر جو اس کا کالا پھول ہوتا ہے وہ بے شک سارا اتر جائے اس پر لمب آگ نہیں بولتے آگ اس وقت کہتے ہیں کہ جب وہ اس کے اس محول کے نیچے جو ہڈی دی ہوتی ہے وہ متاثر ہو جائے وہ ٹوٹ جائے تو پھر آگل بن جاتا ہے چاہے سینگ ٹوٹا ہو یا کئی لوگ خود کاٹ دیتے ہیں سین جان کروں پہ یا جڑا دیتے ہیں قدر کر دیتے ہیں یہ سارے آگل ہیں آگ ان پر سینگ ٹوٹے کی کام کرنے کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہے یہ چند ایک عیب ہیں قربانی میں جو موجود ہوں تو قربانی نہیں ہوتی اور جب یہ عیب اس سے زیادہ بڑھ جائیں مثلا لگڑے جانور کی قربانی کرنا منع ہے تو ایک وہ جانور سے بالکل جال نہیں سکتا عیب زیادہ ہو گیا کامے جانور کی قربانی کرنا منع ہے تو جانور ویسے ہی کنفا ہے دونوں آنکھوں سے ایب زیادہ ہو جب یہ عیب بھر جائے تو پھر بھی قربانی نہیں ہاں ان سے جتنے مقرر کیے ہیں شریعت نے اس سے کم ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ایسے ہی وہ چیزیں جو جن کو شریعت نے جانور میں عیب شمار نہیں کیا قربانی کے لیے جانور شریعت نے اس کی قربانی کرنے سے منع نہیں قربانی ہو جائے صرف ان جانوروں کی قربانی کرنا منع ہے جن سے شریعت نے قربانی کرنے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توقی دے تو وہاں توقیقی اللہ زندہ کھڑے ہی